بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام میم غلبت الروم الف فلا میم اہل روم مغلوب ہو گئے فی نل نزدیک کے ملک میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے بضع الامر من قبل ومن بعد يفرح چند ہی سال میں پہلے بھی اور پیچھے بھی خدائی کا حکم ہے اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے بنصر اللہ ينصر من يشاء وهو یعنی خدا کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے اور وہ غالب اور مہربان ہے وعد اللہ لاخلّہ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا لم یہ خدا کا وعدہ ہے خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یا دنیا یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں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 اشد منهم قوه واثار الارض وعمرها اكثر مما عمروها وجاءتهم وجاءتهم رسلهم بالبينات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 وہ بحشت کے باغ میں خوشحال ہوں گے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَائِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ تو جس وقت تم کو شام ہو اور جس وقت صبح ہو خدا کی تسبیح کرو یعنی نماز پڑھو وَلَهُ الْحَمْدُ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًا وَحِينَ تُغْهِرُونَ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف ہے اور تیسرے پہر بھی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 وَمِن يُرِيكُ البرق خوفاً وطمعاً وَيُنزل من آیاتی نف کل آیا تل قومی اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے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 فَأَنْتُمْ فِي غِسَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِیفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ وہ تمہارے لیے تمہارے حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن لانڈری غلاموں کے تم مالک ہو وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں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 فطرت اللہ التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا يعلمون تو تم ایک طرف کے ہو کر دین خدا کے رستے پر سیدھا موں کیے چلے جاؤ اور خدا کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو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 لیما بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں سو خیر فائدے اٹھا لو انقریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا ام عليهم سلطانا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ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 بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے کیلئے نشانیاں ہیں فَآتِذَ الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو اہلِ قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو جو لوگ رضاِ خدا کے طالب ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے اور یہی لوگ نجات حاصل کرنے والی ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا يَرْبُو وَفِيهِ أَكْلُ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افضائش ہو تو خدا کے نزدیک اس میں افضائش نہیں ہوتی اور جو تم زکاة دیتے ہو اور اس سے خدا کی رضا طلب کرتے ہو تو وہ موجیبِ برکت ہے اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دو چند سہ چند کرنے والے ہیں اللہُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِیتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ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 كف ورفع عليه كفره ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کرتے ہیں ليجزى الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله ان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 اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی صحاب فیب سف اکی فیش ولح کی صفا و یج الحو کی صفا فتح من خلاله فدا خدا ہی تو ہے جو ہوا کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو ابارتی ہیں پھر خدا اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا اور تہ بت کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے مے نکلنے لگتا ہے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 ولم دل بس تم فی کتاب مل باسی پہا یو مل باسی ولا کم نکم و کم کم تم لا مون اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا